لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون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 اور ہم پر رحم فرمائیے آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ ابھی آپ نے سنا یہ چونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اس لیے ان کی حیثیت پورے بقرہ کے خاتمے کی ہے جیسے کہ ایک طویل مضمون یا طویل کتاب کی تعریف کے بعد عام طور سے مولفین یہ کرتے ہیں کہ آخر میں کوئی اصولی قسم کی بات ایسی کر دیتے ہیں جو پوری کتاب کے اوپر حاوی ہو اس کو خاتمہ بھی کہا جاتا ہے تو اسی قسم کا یہ رکو ہے آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ایمان اور کفر کی حقیقت بھی واضح فرمائی بہت سے عقائد بھی بیان فرمائے اس میں اللہ تبارک مطالعہ نے بہت سے احکام بھی بیان فرمائے یہودیوں اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو بدعنوانیاں چلی آتی تھی ان کا بھی تذکرہ فرمایا اور حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ و وطالیہ نے اپنے دین کی بنیادی تعلیمات اس سورہ بقرہ کے اندر عطا فرمائی ہیں جس میں نماز زکوٰۃ روزہ قصاص، حج جہاد تہارت طلاق عدت خلا رضاحت حرمت شراب ربا قرض لین دین کے جائز و ناجائز طریقے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ وقار کے بیان فرمایا ہے اسی لیے حدیث میں اس سورت کا ایک لقب سنا قرآن بھی آیا ہے یعنی قرآن کا سب سے اعلی بلند حصہ جیسے اونٹ کا کوہان سب سے بلند ہوتا ہے اسی طرح اس کو قرآن کریم کا بلند ترین حصہ قرار دیا گیا تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اصولی طور پر دو تین باتوں کی طرف بندے کو متوجہ فرمایا ہے کہ یہ سارے احکام تو دے دیے گئے دین کی صحیح تشریح تمہارے سامنے پیش کر دی گئی اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو جو عمل آدمی کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کی حسنودی کے لیے کرے اور اللہ کے بعد کی ذات کی سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل میں ہر وقت تازہ رہے تاکہ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھائے تو یہ سوچ کر اٹھائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جوابدہی کرنی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر بھی اس کا ایمان اور اقتدار ہو اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی اس کا ایمان اور افتدار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ آخر میں ایک خلاصہ یا یہ کہنا چاہیے ایک خاتمہ ایسا عطا فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس کے کرنے کے کام کی طرف بڑے مؤثر انداز میں متوجہ فرمایا تو پہلی آیت میں فرمایا کہ للہ ہی فِي سماوا وَمَا فِي فل جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی بادشاہی کا حصہ ہے وہ ان تبدو فِي أَنفُسِكُمْ اور تغفو یو بِهِ صف اور جو تمہاری باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خاتم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ ان تبدو فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں او تکفو یا اس کو چھپاؤ ظاہر نہ کرو یہاں صف گم تو اللہ تعالی اس سب کا حساب تم سے لے گا یہ عجیب اور بڑا متربع کر دینے والا جملہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں ان ارادوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا لیکن خود قرآن کریم کی آجے جو آیات آ رہی ہیں اور اس آیت کے متعلق دوسرے احکام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تشریح فرمائی ہے اس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات یا وسوسے یا ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ خیالات ہیں جو انسان کے اختیار کے بغیر اس کے دل میں آتے رہتے ہیں اس کے ارادے کو وہ خیال لانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا خود بخود آ رہے ہیں. تو یہ خیالات خاص کتنے برے ہوں کتنے گندے ہوں کتنے غلط ہوں کیونکہ اس اختیار سے انسان کے اختیار سے باہر آ رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی نہ ان کا حساب دینا ہوگا اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ لائک اللہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا تو اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں چاہے وہ کیسے بھی ہوں تو محض خیال آ جانے کی بنیاد پر اللہ تبارک مطالعہ کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا لیکن دوسرے خیالات وہ ہیں جو انسان اپنے قذ سے لاتا ہے اپنے ارادے سے لاتا ہے مثلا دل میں کسی گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا تو اس ارادے کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اگر محض ایک ارادہ پیدا ہوا دل میں آیا مگر پھر نکل گیا خیال آتا رہا نکلتا رہا تو بھی اس کے اوپر کوئی مواخذہ کوئی پکڑ نہیں لیکن اگر وہ خیال اس درجہ پختہ ہو جائے کہ بس اب پکا میں نے قز کر لیا تو فلاں کام کروں گا پکا ارادہ کر لیا اور ایسا ارادہ کر لیا جس میں کوئی تزلزل نہیں پھر چاہے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ گنا کیا ہو یا نہ کیا ہو پکا ارادہ کرنے کا گنا الگ سے ملے گا اس فرض کرو اس کے بعد کوئی صورت آگے پیدا ہوگی کہ وہ گناہ کر نہیں پایا کسی وجہ سے بھی کر نہیں پایا تب بھی چونکہ ارادہ کر لیا تھا پکا ارادہ کر لیا تھا تو پکا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس گنا کا اس ناجائز کام کا ایک چرچے میں گناہ ملے گا گنا ہوگا اس کی سزا اس کو بگتنی ہوگی یعنی قانون یہی ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا ملے یا اسی طریقے سے دل کے وہ خیالات بھی جو آدمی سوچ سوچ کر ناجائز خیالات دل میں لا رہا ہے کسی اپنے ذہن میں تصور جمائے ہوئے کہ میں فلاں گنا کر رہا ہوں اور فلاں گنا کرنے کے اندر مجھے اتنی لذت آ رہی ہے اتنا لطف آ رہا ہے تو یہ جو تصور جما رہا ہے دل میں کہ گناہ کے ذریعے لذت لینے کا چاہے وہ صرف تصور ہی کے ذریعے ہو یہ بھی گناہ ہے اور اس کا بے بھاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اب تمہارے دل میں جو باتیں ہیں وہ تم ظاہر کرو ان کو اپنے الفاظ ہے یا تحریر ہے یا ظاہر نہ کرو بلکہ چھپا کر رکھو اور تو فو یو اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا فیمسر علیمنگ یشا و یو عزب <يَشَعًا> پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا یعنی اللہ سبار کو تعالیٰ کسی کام پر مجبور نہیں آئے کہ کسی کو ثواب دینے پر مجبور ہو یا کسی کو سزا دینے پر مجبور ہو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے کسی کا تاب فرمان نہیں سب اس کے تاب فرمان ہے لہذا جو آداب وہ اگر کسی کو دے گا تو اپنی مشیت ہے تو وہ اپنی مشیت ہی کے تحت دے گا کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں اور اگر کسی کو معاف کرے گا تو اپنی مشیت سے معاف کرے گا کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جس کو چاہے گا سزا دے گا جس کو چاہے گا آداب دے گا یہ ایسا ہی الحاضب اللہ کوئی ٹپ قسم کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کا جس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمانا ہو اللہ تعالیٰ کا کوئی فیل اور کوئی وسیعت حکمت سے خالی نہیں ہوتی لہذا معافی بھی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت معاف فرمائیں گے اور اگر کسی کو سزا دینی ہوگی تو سزا کا فیصلہ بھی اپنی حکمت کے تحت فرمائیں گے پذیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو سزا دے دے کسی کو معاف کر دے یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان آیات کریمہ میں کیونکہ مقصود در حقیقت یہ ہے کہ سارے احکام جان لینے کے بعد بندے کا اعتقاد اپنے اللہ کے اوپر مکمل ہو اس کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو اس کے سامنے جواب جوابدہی کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر اس موقع پر بڑا مناسب تھا اور ان صفات میں بھی دو صفتوں کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے اور جیسا کہ عوام راضی رحمتہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام صفات جتنی بھی صفات ہے ان کا اصل الصول دو ہی صفتیں ہیں ایک قدرت اور ایک علم تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سفتوں کا اس طرح ذکر فرمایا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ للہ ہی مافی اسلام آباد ہی وہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور پھر اسی آیت کے آخر میں و اللہ كُلِّ کو لکھے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اس میں قدرت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ جو فرمایا بیچ میں کہ وہ ان تبدو مافی انفسکم اور حاصل گمب اللہ کہ تم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قفت علم کا بیان ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل اس کا علم بھی کامل اور اس واسطے وہ وہی طرح عبادت کے لائق ہے اور جب بندہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے اس کا علم بھی کامل ہے میری کوئی بات اس سے پوشیدہ رہ نہیں سکتی یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالات پوشیدہ نہیں رہ سکتے اور قدرت اس کی اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے جس طرح کا عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے جس طرح کی پکڑ بھی لینا چاہیے سکتا ہے تو ان باتوں سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوگی اور اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر آگے اللہ تبارک وطالیہ نے یہ بتلایا کہ جو مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے اور رسول جو تم کچھ مطالبہ اپنی عمر سے کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر وہ خود عمل نہ کرتے ہوں بلکہ یہ ایک ایسی ایسا دین ہے اور ایسا نظام عقائد ہے اور ایسا نظام عمل ہے کہ جس پر ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندے عمل کرتے چلے آئے تو فرمایا آمن رسول بما ان سے لائی رہی کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی ایمان کا مطالبہ صرف مخاطبوں سے نہیں ہے بلکہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اس کلام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا یا ان احکام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ولمون اور ساتھ میں دوسرے مسلمان بھی ایمان لائے ہیں اور کل آمن اب ملا اکتی و کتب ہی و رسول سب یہ سب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ ایمان لا چکے ہیں کس پر اللہ پر و ملائکتی اس کے فرشتوں پر وہ ہی اس کے تمام کتابوں پر وہ ہی اس کے تمام پیغمبر پر پیغمبروں پر لانو فرق کو بہت اہزم میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ اس معنی میں نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی پر نہ لائے بلکہ ہم سارے رسولوں پر اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہ در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین برحق بھی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ و لے کر تشریف لائے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب یا گروہ بندی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کا تقاضا ہے جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کا تقاضا ہے لہذا یہ کرنا کہ ایک پیغمبر پر تو ایمان لائے دوسرے پر نہ لائے جیسے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے تھے یا جیسے رسارا یا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے تھے اس کے برخلاف مسلمان وہ حضرت موس علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علام پر بھی ایمان لاتے ہیں ان کے درمیان کوئی تفریق کے قائل نہیں ہے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے وہ قالو سمیہ اور جو اچھے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمع نہ وات آنا اے ہمر فردگار ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی تعمیل بھی کی خوشی سے تعمیل کریں گے تو سننے کا معنی یہ کہ ایک سننا ہوتا ہے میں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا کو کہتے ہیں اور ایک سننا وہ ہوتا ہے جو قبول کرنے کے مرادف ہوتا ہے تو یہاں وہی وہ معنی مراد ہے کہ ہم نے قبول کیا جو کچھ آپ نے احکام دیے ہیں ان کو قبول کیا واتانا اس کے اوپر عمل بھی کیا افرانہ کا بنا اے ہمر پردگار ہم آپ سے بخش کے طلبگار ہیں وہ علی مخیر اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے اعتراض بھی ہے احساس بھی ہے اس کا دھیان بھی ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالی نے بیچ میں جملے دعاؤں کے درمیان اللہ تعالی نے ایک جملے مترزہ کے طور پر یہ حقیقت بازیں فرما دی کہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسط سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے متعدد قرآن کریم کے صورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور بعض جگہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ آمارے صالحہ کے ذکر کے دوران اس کا ذکر فرما دیا اور یہاں جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو تو اس کے آخ میں اللہ یہ جملہ ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسط سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے یا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں سوپتے تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جب تم سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو گے تو اس میں تمہیں کوئی ایسی زبردست مشکل پیش آ جائے گی کہ جس کا تمہیں برداشت کرنا مشکل ہو ایسا نہیں ہے ہم تو تمہیں کسی بھی ایسے کام کا مکلف نہیں بڑھاتے اور اس کی ذمہ داری نہیں سونپتے جو تمہاری وسعت سے باہر ہو چنانچہ ساری خرید کے اندر اس بات کے لیے یاد رکھی گئی ہے کہ انسان کی اختیار سے اور وسعت سے باہر کوئی بات اس کے ذمے ضروری قرار نہ دی جائے پھر یہ فرمایا کہ لہٰ ماں کے سبب ہر آدمی کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کریں وہ عالیہ اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے یہ واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں آ رہا ہے چاہے وہ ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ تعالی کا حساب لے گا تو حساب کون سی چیز کا لے گا جو اپنے ارادے سے اختیار سے کر رہا ہے اس کا حساب لے گا لیکن جو بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے اگر کوئی کام ہو رہا ہے چاہے وہ آغا و جوارے سے ہو رہا ہو یا دل سے ہو رہا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی گرفت نہیں تو لہ ما کا ثبت یعنی فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے قصب سے کریں قصب کے مانا ارادے سے کرنا جیسے کوئی کمائی کرتا ہے اور علیہ مق ثبت سبق بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کریں بے ارادہ چیز جو کوئی بات زبان سے نکل گئی بے ارادہ کوئی کام سرزد ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے گرفت نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالی نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے اور اس دعا کے اوپر ہی سورہ بقرہ کو ختم فرمایا ہے دعا یہ تلقین فرمائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ربنا رب بنا اے ہمارے پر لا تو آخرنا ان نسیہ و اختانہ کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ ہے دو ربض استعمال فرمائے ایک خطا اور ایک نسکان خطا کے معنی کوئی کام آدمی کرنا نہیں چاہ رہا تھا غلطی سے ہو گیا جانا کسی اور طرف چاہ رہا تھا بے اختیار رخ کسی اور طرف ہو گیا مسئلہ یہ خطا ہے اور نسان کے مانا یہ کہ کوئی چیز بھول گیا ہے تو اس کو نسان کہتے ہیں بھول گیا کہ وسن نماز پڑھنے کا وقت گزر گیا بھول گیا کہ میں مجھے نماز پڑھنی تھی اور میرا وقت گزر گیا ہے اس کا خیال نہیں کام میں مشغول ہو کر ذہن سے نکل گیا یہ نسان ہے تو دونوں کے بارے میں اللہ تبارک مطالعہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ چاہے ہم سے غلطی ہوئی ہو یا بھول ہوئی ہو دونوں چیزوں کی ہمیں اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے گا یعنی اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا رابنا لاتو اخذنا ان دوسرا یہ فرمایا کہ ربنا ولا تخمل علینا اس ون کبا حمل تہ لدین کہ اے ہمارا پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا ظاہر یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے سورہ بکرا کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی پے درپے نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بعض سخت احکام عائد فرما دیے اور ان سخت احکام کی وجہ سے ان کے اوپر ان کا بڑا بوجھ پڑ گیا لیکن دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالی ہے یعنی کوئی ایسا حکم آپ کی طرف سے شریعت میں نہ آئے جس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو جس پر جس کی تعمیل کرنے کی طاقت نہ ہو اور فرمایا ربنا والا تو ہم ملنا مالا اے ہمارے پر برطار آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اور پھر آخر میں فرمایا وافواننا عنا ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے لنا ہمیں بخش دیجئے ور اور ہم پر رحم فرمائیے واف و کے معنی تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کو, اس کو درگزر فرمائیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں وقف لنا کے معنی اس کو بالکل چھپا دیں ڈھانک دیں یعنی وہ ایک تو صورت یہ نا کہ نام اعمال کے اندر ایک عمل لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا یہ تو واپ و انا کے اندر داخل ہوگا لیکن اغفر لنا کے معنی یہ ہے کہ نام اعمال سے کاٹ دیا وہ اس کو چھپا دیا گیا وہ نامہ اعمال کے اندر بھی ظاہر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی نا کہ اللہ تبارک و تارا ہمارے امال نامے کے اندر کچھ اس طرح کا حساب رکھتا جیسے کہ حساب باقاعدہ اکاؤنٹس کے اندر ہوتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب کہ اتنا اس نے اچھائیاں کی اتنی برائیاں کی اور اتنی کی معافی مانگی اتنی کی معافی نہیں مانگی جتنی ما, جتنے کی معافی مانگی ہے توبہ کی ہے اس کو ہم نے معاف کر دیا یہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ صحیح معنی میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گنا جس سے توبہ کر لی ہے اس کے نام عامال ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے یہ مانا ہے کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے ڈھانک دیا اب وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آئے گا تو یہاں دونوں باتوں کی دعا کی جا رہی ہے اللہ ہمیں پکڑ بھی نہ کیجیے اور ساتھ میں اس کو چپا بھی دیجئے کہ وہ ہمارے نام احمال کے اندر سے ظاہر بھی نہ ہو اور پھر آگے فرمائے برہم اور ہم پر رحم فرمائیے یعنی رحم تو یہ بھی تھا کہ مغفرت کر دی رحم تو یہ بھی تھا کہ معاف کر دیا لیکن رحم کا جب سے زیادہ وسیع ہے اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ گناہوں کو تو معاف کر ہی پھر اپنی رحمتوں سے بھی ہمیں سرفراز فرمائیے اپنی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائیے تو ہم دونوں چیزوں کے موت آ پھر فرمایا کہ انت مولانا آپ ہمارے ہامی و ناصر ہیں آپ ہی ہمارے بگڑی بنانے والے ہیں آپ ہی ہمارے کارساز ہیں مولا کے معنی ہوتے ہیں ایسا شخص کہ جب آدمی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کو مولا کہتے ہیں اس کو آپ حامی و ناصر کہہ دیجئے آپ اس کو کار ساز کہہ دیجئے آپ اس کو مل ج ماوا کہہ دیجئے یہ سارے مفہوم اس اندر داخل ہیں کہ اللہ آپ ہماری پناہ گاہ ہیں مولانا فن سرنا قوم کافرین لہذا ہمیں کافروں کے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت ادا فرمائیے واخر زاوان الحمدللہ رب عبد